دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوات کا ایک نظام اجتماعی ہے اور امیر المومنین ہو اس کو تو اختیار ہے کہ وہ جیسا چاہے جس پر نصوص گواہ ہیں ان میں وہ مال کو خرچ اب چونکہ اجتماعی نظام ختم ہو گیا اب انفرادی نظام تو ہر آدمی اب ایسے آدمی کو زکوات دے کہ اس میں نہ عیسائی کو دے نہ یہودی کو نہ ہندو کو مسلمان کو دے بلکہ ہمارے علمانے نے مسلمان بھی ترجیح دینی کو آدمی کو دے کو دیندار آدمی کو دے اور برا مت مانیے اس مت سمجھیے کہ مولانا کے مفاد میں ہے یہاں جہاں الحمدللہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں سید پر زکوات لینا حرام بلکہ کوشش کریں کہ کوئی مسجد کا امام ہو یا موزم و زکات کا مستعق ہو اس کو دیں تاکہ وہ دین کی خدمت کرے اگر وہ مستحق ہو زکوات کا تو اس کو دیا جائے کم سے کم دیندار آدمی کو دیا جائے تاکہ صحیح آپ کو ثواب ملے اور خدمت دین کے لیے دیں ہندو کو اور ان کو وغیرہ دینے میں جو ہے وہ ظاہر ہے آپ ثواب سے محروم رہ جائیں چونکہ انفرادی نظام ہے تو اس وجہ سے آپ اپنے طور پر جانچ پڑتال کر کے دیں سیلاب زدگان ہرچن کے مستحق کے زکات ہیں وہاں ہلکی پھلکی انکوائری کر لے کہ کہاں مسلمان بیٹھے ہوئے وہاں جا کر کے ان کی مدد کرے اور مدد کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے اور میں تو عرض کرتا ہوں کہ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو کراچی کے تاجروں نے اتنی مدد کی کہ شاید پاکستان بننے کے بعد آج تک اتنی بڑی مدد کسی نے نہیں کی ہوگی جو سیلاب زدگام یا وہ زلزلہ زدگان تھے اور باہر سے بھی اتنی مدد آئی کہ آپ یقین جانی ہم تو تھوڑی گہرائی میں دیکھتے ہیں اگر وہ ساری ایڈ ان تک پہنچ جاتی شاید کشمیر پیرس بن مگر جو کمبل آئی وہ بازاروں میں بک رہی یہاں تک کہ سیلاب زدگاہ کے جاپان سے فروٹ آئے اس پہ لکھا ہوا جاپان ہے سیلاب وہ بازار میں بکرے ساری چیزیں بازاروں میں بک رہی ہیں تو یہ تو حال ہمارا ہے تو کوئی ملک ہمیں دے گا کیسے کسی مدد کے لیے تو انفرادی جب زکوات کا نظام ہے تو ہر چند کہ وہ زکوٰۃ کے مستعب ہلکی پل کی تحقیق ضرور کر لیں کہ یہاں مسلمانوں کی بستی اور وہاں جا کر کے پہنچائیں